اور جو کوئی برائی یا پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنی والا مہربان پائے گا